تم سب کا پیدا کرنا اور قامت میں اٹینا ایسا ہی ہے جسا ایک جان کا بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے